شی کلا واشد محمد اللہ وسلم صحاب و منی بحدی وسن بسنت ہی جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم ہے یہ کتاب و رقاق پر مستقی دورہ چل رہا ہے آج یہ چوتھی نششت ہے کل تین نشستیں ہوئی تھیں آج چوتھی نششت ہے اور کتاب الخواب کے اندر جو باقی حدیثیں ہیں ان شاء اللہ تمام حدیثوں کی آج شرح کی جائے گی لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جمی اور سکون کے ساتھ شے کے درد سے اور ان کے نمائندے ہنسنا اور ان حدیثوں کی شرح سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ हम सब اللہ की ہم سب لوگوں کی حاضری کو آپ لوگوں کی حاضری کو اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع ادا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے بڑی ہی قیمتی دروس رہتے ہیں شیخ محترم کے جو لوگ شیخ کے درس کو سنتے ہیں تمام حضرات کو اس کا بخوبی اندازہ ہے یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے سعادت ہے کہ شیخ ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہم شیخ کو براہ راست سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور شیخ کے علم سے اور ان کے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ البرامن شیخ افات فرمائے تو اور مزید میں کچھ کہتے ہوئے میں بڑے ادب احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ امردرس کا آغاز فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ اِفات فرمائے ان تمام کلمات کو جوہود کو شیخ کے درجات میں موازن حسنات میں اللہ البرامن جگہ دے اور ان کی مغفرت کا درجات کی بلندی کا اللہ البرامن ذریعہ بن امین وہ اللہ علیہ محمد ولہ علیہ وساویز محمد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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتتة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى سواركم واموالكم ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم قال مسلم قابل احترام قدیل مختار احمد مدنی حفظ اللہ اس مجلس میں موجود موقع علماء کرام داوا سینٹر کے متعین قریب و وئی سے آئے میرے محترم دینی بھائیو نوجوان ساتھیو اور قابل احترام آبے اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے مقدر کیا ہے کہ وہ فنا ہوگی دنیا کی ساری زیب و زینت یہاں کے بڑے بڑے خزانے یہاں کی بڑی بڑی عمارتیں یہاں کے باغات بڑی بڑی دکانیں سونا چاندی زیورات پیسہ کھیتی باڑی ساری چیزیں جو انسان کو اپنی طرف لبھاتی ہے ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ یہ فنا ہوگا بلکہ خود انسان جو اس سے استفادہ کرتا ہے انتفاع کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے اس انسان کے لیے بھی مقدر کیا ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے دنیا میں ایک کے بعد ایک حوادث آتے رہتے ہیں کبھی سیلاب کی صورت میں کبھی طوفان کی صورت میں کبھی زلزلوں کی صورت میں کبھی کسی اور اعتبار سے اور زندگی بھر انسان اس بات کو دیکھتا رہتا ہے کہ ایک ایک کر کے چیزیں اس کو چھوڑتی چلی جاتی ہیں پیسہ اور اسی طرح سے دنیا کی باقی چیزیں ہمیشہ پاس میں نہیں رہتا ہے اپنے اطراف کی دنیا پر آدمی جب نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کبھی چیزیں انسان کو چھوڑتی ہیں اور کبھی انسان چیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے لیے اللہ نے یہ مقدر نہیں کیا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے کبھی چیز کھو جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے بگڑ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کبھی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بلکہ بہت سے ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ جوانی کی زندگی سے شروع کرتے ہیں اپنے سامنے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کو دنیا میں کچھ کرنا اپنا کریئر بنانا امبیشن ان کے پاس ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا مقصد ان کے پاس ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے وہ سارے وسائل جمع کرتے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے شہرت کمانے کے لیے دنیا میں مقام پانے کے لیے ضروری ہے بلکہ جوانی سے پہلے ہی ماں باپ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے سکول کالج یونیورسٹی اس کو خوب پڑھاتے ہیں سالوں سال آدمی کے اس میں لگتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے تاکہ یہ کمانے لائق بنے پیسہ کمانے لائق پندرہ سال کبھی بیس سال یہ وسائل اس کے لیے نہیں یہ صلاحیت اس کی کیا کرے گی پیسہ کمانے میں کام آئے جتنا ہائر ایجوکیشن ہوگا اتنا بڑا پیکج ہوگا پیسہ پھر جب جوان ہوتا ہے اور فارغ ہوتا ہے دنیا تعلیم سے جاب تلاش کرتا ہے کبھی چھوکرے کھاتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اور دل کے جیسا جواب نہیں ملتا کبھی مل جاتا ہے پھر زندگی کی شروعات ہوتی ہے کافی حصہ زندگی کا گزر چکا ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا جمانا شروع کرتا ہے کچھ روزانہ کے خرچے مہینے کے خرچے سال کے خرچے بچ بچا کے جو بچتا ہے اس کو الگ سے سنبھال کے رکھتا ہے تجوری میں بینک یا انویسٹمنٹ کرتا ہے بہت عقل مند ہوتا ہے کہ پانچ کا دس ہو دس کا سو اور ان کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی بڑھتا رہتا وہ پیڑ بنے اس کے لیے پتھر کی طرح رکا روکانا رہے عقل چلاتا ہے کبھی بڑھتا ہے کبھی نہیں بڑھتا ہے کبھی ایسی جگہ انویسٹ کرتا ہے کہ سب لے کے بھاگ جاتے ہیں سب چلا جاتا ہے کبھی بڑھتا بھی ہے عمر دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی خاموشی کے ساتھ اس کی نگاہ پیسے کے بڑھنے پر ہوتی عمر پر نہیں اس کا دھیان اسی پر ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں برابر جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے مجھے کچھ بننا ہے دنیا میں پھر کار آتی ہے گھر آتا ہے ہر موقع پر خوشیاں منائی جاتی ہیں نیا گھر لیا ہم نے لو چابی نئی گاڑی آئی یہ چابی کبھی گھر میں بیوی کو زیورات کبھی بچوں کے لیے نئی نئی چیزیں کبھی مشینیں کبھی کمپیوٹر کبھی کچھ اور بچوں کی بھی گاڑیاں ایک ایک ایک ایک چیزیں انسان جمع کرتا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں انجوائے کروں گا لیکن وہ وقت آ نہیں پاتا وہ بس سوار دوڑتا رہتا ہے اور منزل اس کو دکھائی نہیں دیتی یہ مل جائے گا تو پھر سیٹل ہو جاؤں گا وہ مل جائے گا تو سیٹل ہو جاؤں گا اور یہ لگاتار گھوڑے پر دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ گھوڑا ٹھو کھا کے سیدھا کھائی میں جاتا موت اور سارا قصہ ختم مجھے خوش ہونا تھا مجھے کامیاب ہونا تھا مجھے دنیا میں کچھ بننا تھا زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی چیزوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے دوڑتے اپنی سب سے قیمتی متا دنیا میں زندگی وقت اس کو برباد کر دیتا ہے ایسی چیزوں پر اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے بلکہ صرف وقت نہیں صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے سوچنے کی بولنے کی دوڑنے کی محنت کرنے کی یہ ساری صلاحیتیں ایسی چیز پر لگاتا ہے کہ جو اس کو چھوڑنے والے ہیں یا یہ اس کو چھوڑ کے جانے والی جو چیز ہم سے جدا ہونے والی ہے اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دینا کتنی بڑی نادانی ہے جس کے لیے خود بقا نہیں ہے اس کے لیے اپنی اتنی ساری صلاحیتیں محنتیں اوقات اور زندگی پوری لگا دینا اور پھر چھوڑ کے چلے جانا کتنی عجیب بات ہے کہ انسان پوری زندگی لگا لگاتا ہے دنیا میں تجارت اور دنیا کی چیزیں جمع کرنا ممنوع نہیں ہے. اللہ نے منع نہیں کیا اس میں لیکن یہ کیسی عقل مندی ہوگی کہ انسان پوری زندگی اور سب کچھ اس کے لگا دے اور چھوڑ کے کہاں جانا ہے ٹھیک ہی, یہاں سے جانا ہے فنا تو نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا کہ باقی ہی نہیں راز تو وجود ختم ہو گیا ایک دم زیرو اس کو باقی رہنا ہے دنیا سے آخرت میں منتقل ہونا ہے تو وہ بھی تو زندگی ہے وہاں بھی محتاجی ہے یہاں فکر کیا ہوگی ہے محتاجی مجھے محتاج نہیں ہونا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا مجھے زلیل نہیں ہونا ہے مجھے لوگوں کے تانے برداشت نہیں کرنا ہے مجھے سیلف ڈپینڈنٹ بننا ہے بلکہ ایسا بننا ہے کہ میں دوسروں کے کام ہوں بلکہ میرے پاس اتنا ہو کہ لوگ مجھ کو دیکھ کر رشک کریں آدمی مر جاتا ہے اگلی دنیا میں دوسری زندگی میں جب داخل ہوتا ہے وہاں اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہاں محتاج اور ہمیشہ کے لیے محتاج رہے یہ بڑی محتاجی ہی لیکن آدمی پوری زندگی دنیا کے لیے کرتا ہے دنیا چھوڑ کے نکل جاتا ہے اور وہاں کے لیے اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا یا اتنا نہیں کیا ہوتا ہے جتنا کرنا چاہیے تھا بھئی جہاں جتنا رہنا اتنا کرو دنیا میں کتنا رہنا ہے और आफरत में कितना रहना है दुनिया में कितने की जरूरत से आदमी खाना खाता है पेट में कितनी जगह है दो वक्त का एक वक्त में खा भी नहीं सकता अल्लाह ने पेट को ऐसा बनाया है, कितना खाएगा पहनने के लिए एक वक्त में कितने कपड़े पहनेगा रहने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए उसको पूरा शहर तो नहीं ले सकता गांव तो नहीं ले सकता बस उसके लिए उतनी जरूरत से لیکن انسان کی لالچ انسان کی حرص پانے کے بعد بھی اس کو دوڑنے سے روکتی اب بتائیے ایک آدمی ہے پہلے کماتا تھا دس ہزار کے بیس ہزار ہو میرے بچوں کے لیے بیوی کے لیے کچھ اور پیسہ ہاتھ میں ایکسٹرا بھی ہونا چاہیے دس کے بیس ہوتے ہیں بیس کے چالیس ہوتے ہیں چالیس کے پچاس ساٹھ ستر ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات بزنس اس کا چل پڑتا ہے اور وہ لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں کھیلنے والا بن جاتا ہے ایک دکان نہیں اس کے کئی ماں ہو جاتے ہیں لیکن وہ رکنا ہی نہیں جانتا آدمی کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ رکنا جانتا ہو سلو ڈاؤن ہونا جانتا ہو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حس حاجت سے زیادہ ہوتی ہے حاجت میں اپنے آپ کھاتے رہیے ویٹ بول دے گا بس نہیں मेरे سکتا میرے سے نہیں ہو سکتا آپ رکیں گے آپ کو رکنا ہی پڑے گا ورنہ طے کر دے گا اس کی ایک حد ہے حجات کی ایک حد ہوتی ہے اس سے زیادہ آدمی نہیں کر پاتا ہے لیکن کوئی حد نہیں ہوتی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا ابن آدم کے لیے اگر ایک وادی ہو سونے کی دوسری کی تمنا کرے گا دوسری ہو تیسری کی تمنا کرے گا تو آدمی کی چاہت کی کوئی حد نہیں ہے اور دنیا میں چاہت پوری نہیں ہو سکتی ہے حاجت پوری ہو سکتی ہے جتنا انسان چاہتا ہے اس کے حساب سے دنیا میں نہیں ہے ہمیشی کی زندگی ہے پہلے تو یہی چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں باقی باقی دوسرا رہے نہ رہے میں باقی رہوں چاہت اس کے حساب سے نہیں میں کبھی تھکوں نہیں کبھی دکھ نہ آئے کبھی کمی نہ ہو کبھی ناکامی نہ آئے کبھی بےزتی نہ ہو کبھی پریشانی نہ ہو انسان بہت کچھ چاہتا ہے کیا دنیا ایسی ہے کہ اس کی چاہت کے مطابق وہ نہیں ہے حاجت کے مطابق اس کے لیے کھانا پینا لباس گھر یہ ساری چیزیں جتنے بھی وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ اس کی حاجات کے مطابق شاہت کے مطابق آخرت میں لہما شاہ فیحا و مسیح جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چام ہے بلکہ ہمارے پاس اور زیادہ ہے دنیا میں انسان کی حاجت کے مطابق ہے چاہت کے مطابق نہیں آکرت میں جنت میں انسان کی چاہت سے زیادہ بات میں چاہت کیوں نہ نہیں لم شاہی جو چائے سب ہے مزید نعمتوں کے اعتبار سے بھی اور ایک بہت بڑی نعمت اللہ کا دیدار جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے تراری تو نہیں دیکھ سکتا مجھ تو دنیا میں ممکن نہیں آخرت میں وہ چیز انسان کے لیے اللہ کی توفیع سے ممکن ہے اللہ کو دیکھے گا کیونکہ نعمتیں نعمت اتنی زیادہ کہ انسان کے لیے کبھی کمی کا احساس نہیں ہوگا اس اور کبھی یہ نہیں لگے گا کہ ہم تو سوچتے تھے جنت اتنی اچھی لیکن ویسی نہیں ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا دنیا میں بولتا ہے دنیا میں ہوتا ہے کپڑا خرید کے لایا موبائل خرید کے لایا گاڑی خرید کر لایا کلا چیز لیا لینے کے بعد کچھ دن استعمال کرنے کے بعد یا کبھی تو پہلے ہی دن محسوس ہوتا ہے یہ ویسا نہیں جیسا میں سمجھا تھا جیسا میں سمجھا تھا یہ ویسا نہیں دل بھر جاتا ہے اچھا اچھا بھی ہو دل جیسا بھی ہو اگر तभी उसकी एक हाद है, क्या पसंद है आपको खाने में मुझे ये पसंद है सुबह दोपहर शाम पीर मंगल बुद्ध जुमरात बस बोल देता आप मुझको नहीं चाहिए कुर्बानी के अयाम में देखिए बीवी हर वक्त गोश्त सब सामने लाके रखती है आदमी परेशान हो जाता है हर वक्त गोश्त नहीं चाहिए मुझको आज बंद करो सब आज क्या करो तरकारी बना آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند ہے ہاں ہالکہ بار بار بار بار کی تکرار ایک ہی نعمت ہی کیوں نہ ہو انسان کی طبیعت دنیا میں ایسی اللہ نے بنائی کہ وہ اگتار جاتا ہے جنت میں اختار نہیں ہے آخرت میں اختار نہیں ہے آخرت میں آدمی نعمتوں سے تھکے گا نہیں لا لائے مستنفیہ نہ صبر مسنفیہ بل ہو کہ ان کو نہ کوئی تھکن ہوگی اور نہ ان کو اکتا ہوگی تھکیں گے بھی نہیں نعمتوں سے اتفاق کریں گے لیکن تھکیں گے نہیں اور ان کا دل بھی نہیں تھکے گا نہ جسم تھکے گا نہ دل تھکے گا دنیا میں آدمی کا جسم بھی تھکتا ہے دل بھی تھکتا ہے سب آدمی جمع کر لیتا ہے ختم نہیں ہوتی آج دنیا میں آپ دیکھیے بلینرز لوگ بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں اور دنیا میں چاہے امیزون ہو یا اس طرح کی جتنی کمپنیاں ہو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور ایک ملک میں نہیں کئیوں ملکوں میں اس کے مالک کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیے مزدور چلا جاتا ہے اپنے گھر پہ لیکن مالک برابر کمپنی کے سارے کمپنی کے حساب کرتے بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرصت نہیں رہتی وہ لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے انسان کی مصیبت یہ ہے کہ زندگی کا ایک حصہ پانے میں خرچ کر دیتا ہے اور دوسرا حصہ بچانے میں خرچ کرتا ہے مینٹین کرنا ہے اس کو جو پوزیشن میں نے پائی ہے بہت محنت سے ملی ہے اب نیچے نہیں جانا ہے وہیں رہنا ہے اس کے لیے اس کو چپو چلاتے رہنا پڑتا ہے رکتا ہی نہیں زندگی ختم ہو جاتی اس کے. یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں بری اس لیے ہے کہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے اور اس سے اعلیٰ ترقی کا موقع برباد کر دیتا ہے جو اصل اس کی زندگی کا مقصد گھٹیا گیمتوں کے لیے اتنا محنت کرتا رہتا ہے ساری عقل لڑا لیتا ہے سارے اسباب استعمال کر لیتا ہے ساری صلاحیتیں استعمال کر لیتا ہے لیکن اس سے آلہ کا موقع اس کے پاس تھا ہمیشگی کا موقع تھا دائمی زندگی کے لیے موقع تھا اس موقع کو برباد کر دیا ختم ہونے والی زندگی کے لیے ساری صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے اور باقی رہنے والی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں بچا جو زندگی بچی, بچنے والی ہے رہنے والی ہے باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں بچا دیکھیے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک دنیا کی کوشش کتنی ہے آخرت کی کتنی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کہ دنیا کے لیے کچھ مت کرو صرف آخرت کے لیے کرو یہ مطالبہ نہیں دنیا میں ڈالا کیوں سی بہنا دنیا ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ دنیا بھی مخم ضرورتیں اور دنیا کے کام کاج اور دنیا کے وسائل حاصل کرنا اس کے اس کو بھول مت یہ بھی کر اور دعا میں بھی ہم کو سکھایا گیا رب بنا آتی نا حسنا دنیا ہنسنا حسنا وقنا آخرت ہنسنا اور دنیا میں بھلائی کے اعتبار سے دین اول ہے اور اس کے ساتھ دنیوی من اپنی جگہ ہیں کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی اور حلال کی ہیں اللہ کہ وہ جو حرام کیا گیا ہے منع نہیں منع نہیں ہے بلکہ اصل قانون یہ ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس میں اصل عباہت ہے سوائے ان چیزوں کی جن سے منع کیا گیا سب اللہ نے حلال کیا ہے سوائے اس کے جس کو منع کیا گیا قدر ارد جمیا سب کچھ دنیا میں جو بھی ہے وہ تمہارے اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آخرت کو بھلا کے آخرت کی تیاری نہیں کر کے آدمی کے پیچھے پوری دنیا لگا دے زندگی لگا دے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دے نادان آدمی ہے یہ نادان آدمی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پھر دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے ایسی دنیا میں جس میں اصل جو کام دینے والی چیز ہے وہ مال نہیں ہے اولاد نہیں ہے بلکہ وہاں کام دینے والی چیز ہے ایمان و عمل اس کی تیاری کتنی ہے ہم چیزوں کو بہتر بنانے میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے سے محروم رہ جاتے ہیں اور اصل کامیابی چیزوں کو بہتر بنانا نہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے کیونکہ اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے ہماری چیزوں کو نہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انَ اللہ سورکوں و اموالک ولا کی قلوب کم و امال کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نقل کی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا عرب ہے کہ عجم خوبصورت ہے کہ بدتر گورا ہے کہ کالا ایک طبقہ خواتین کا خاص کر کے اور مرب بھی کو پیچھے نہیں ہے خوبصورت دکھنے میں ساری صلاحیت انسان خرچ کرتا بلکہ بعض عورتیں تو شوہر کی تنخواہ کا ایک اچھا خاصا حصہ بیوٹی پارلر پہ خرچ کر دیتی ہیں اچھا دکھنا چاہیے خوبصورتی چہرہ مزید اور مال ہو پاس اللہ اس کو بھی نہیں دیکھتا کون مالدار ہے دنیا میں ہوتا ہے بھائی یہ مالدار ہے اس کو سلام کرنے میں پہل کرو یہ مالدار ہے ان کو بیٹھنے کے لیے خصوصی جگہ کرو یہ مالدار ہیں ان کا احترام کرو دنیا میں عزت مال کی بنیاد پر ملتی ہے ایسے آدمی کو کوئی حقیق نہیں سمجھتا جس کے پاس مال ہو بلکہ مالدار کی ہر بات صحیح ہوتی ہے مالدار جب مت کچھ بولتا ہے کوئی اس کو کراس نہیں کرتا کیوں مالدار نہیں. اس کی ہمیشہ بات صحیح ہوتی ہے دنیا میں مال کی بنیاد پر عزت ملتی ہے تو ایک طبقہ وہ ہے جو خوبصورتی میں لگا ہوا ہے اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے چاہے وہ چہرے کے اعتبار سے ہو چاہے اپنے فگر کے اعتبار سے ہو خواتین کی ایک فکر یہ بھی ہے ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے موٹا موٹاپا چلا جائے ہمارا ایک دم ٹھیک رہے ہم دکھائی دینے کے دارے. چہرہ ایک دم خوبصورت ہو. بعض اوقات میں ہر میں بھی چلے جاتے بہوں کو ٹھیک ٹھاک کرنا اور نہ جانے اس کے بعد سائنس کی ترقی سے تو بہت ساری خرافات اور بھی پیدا ہوئی ہیں کہ اپنے چہرے کو ایسا بنا پلاسٹک سرجری کے لیے تیار ہو جا رہے ہو ہم اچھے دکھائی دیں ہم اچھے دکھائی دیں خوبصورت بنے دکھیں پیسہ ہمارے پاس ہو تاکہ ہم دنیا کی ساری زیب و زینت اور دنیا کی ساری نعمتیں خرید سکیں ساری فسیلٹیز لگزری ہم کو مل جائے پیسہ چابی ہے دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے عزت کے ساتھ ساتھ لذت سب ملتا ہے لذت بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے اللہ کے نزدیک مقام ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ملتا وہ بادشاہ ہے العالمین ہے دنیا میں ملا تو مل گیا وہاں نہیں اللہ کے یہاں مقام کیسے ملتا ہے وہ اللہ کی یم دو قلعہ اللہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے اچھا دکھائی دینے پر نہیں ہے اچھا بننے پر نہیں اندر سے بننا شروع ہو چلیے آپ دیکھیے اللہ کی عمد اللہ کو وہ بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور امال کو دیکھتا ہے امان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیا اس لیے کہ امال کا مدار دل کے صحیح ہونے پر ہوتا ہے دل جب صحیح ہوتا ہے امان صحیح ہوتے ہیں دل میں اگر اللہ کا تقوی ہو اللہ کا خوف ہو انسان کے اعمال سے ظلم نکل جاتا ہے دل میں اگر ہرس نہ ہو تو دنیا میں انسان خیانت نہیں کرتا ہے چوری نہیں کرتا ہے دھوکہ نہیں کرتا ہے دل میں اگر مخلوق کے لیے خیر خواہی ہو تو انسان احسان کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کرتا ہے بلکہ انہیں آکرت کے راستے پر بھی ڈالنے کی فکر کرتا ہے دل اگر صحیح ہو جائے عمل صحیح ہوتا شروعات کہاں سے کرنا چاہیے اصلاح کی دل سے ایمان دل میں ہوتا ہے یقین دل میں ہوتا ہے تقواہ ہونا تقوا دل میں ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ جب زندگی میں آتا ہے تو انسان وسائل کی قلت کے باوجود بھی دنیا میں حوصلے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے برے سے برے حالات چاہے بیماری کے اعتبار سے ہو فخر و فاقی کے اعتبار سے ہو سیاسی بگاڑ کے اعتبار سے ہو کیسے بھی حالات ہوں آدمی اس میں دل پر ٹکا رہتا ہے اللہ کو نہیں چھوڑتا اور وہ کامیاب ہو کے نکلتا ہے دل کا صحیح ہونا زندگی کے سہی ہونے کی شروعات ہے. انسان کا دل جب صحیح ہوتا ہے امال میں اس کا اثر پیدا ہوتا ہے ان نمل امال ومال کا مدار نیتوں پر ہے نیت کہاں ہوتی دل میں اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار بھی اسی پر ہے کہ دل کیسا ہے مخلص ہے یا ریاکار ہم اچھا دکھائی دینے کے چکر میں اچھا بننے سے رہ جاتے ہیں کسی نکاح میں جائیں گے ولیمے میں, میں جائیں گے لوگوں سے ملاقات کریں گے اچھا لباس ہاں سب ٹھیک ٹھاک ایک دم مرم بھی عورتیں بھی اچھے اچھے زیورات پہن لیں گی عورتیں اور مزید مزین اپنے آپ کو کریں گی ہم اچھے دکھائی دینا چاہیے ہم غاہر کی صلاح میں ظاہر کو بہتر بنانے میں خوبصورتی کے اعتبار سے اتنے لگے رہتے ہیں کہ صورت بہتر بن جاتی ہے بعض اوقات لیکن سیرت وہی کیوں رہ جاتی ہے اصل تو سیرت ہے سورت وقت کے ساتھ ساتھ جوانی کی خوبصورتی بڑھاپے میں جھریاں بن جاتی ہیں چہرے کے نقوش ختم ہڈیاں کمزور گوشت لٹکنے لگ جاتا ہے آنکھیں زبان ڈان سب ختم انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بڑھاپے یہ خوبصورتی ختم ہونے والی ساری انرجیز پر لگا کر بدصورت بن جانا اینڈ میں اسے سے بچا سکتے اپنے آپ کو نہیں, نہیں بچا سکتے لیکن سیرت اگر انسان اچھی بنا لے اپنی اپنے باطن کو بہتر بنا لے اپنے دل کو بہتر بنائیں یہ بڑھاپے میں بھی باقی رہتا ہے بلکہ اور نکھر جاتا ہے کیونکہ بڑھاپے میں انسان اللہ سے اور قریب ہوتا ہے دھیرے دھیرے سے شروع ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ کی سوا کچھ نہیں اب اللہ ہی پر ہمارا مدار ہے تو اللہ سے اور قریب ہو جاتا اس لیے اس بات کو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی سب سے قیمتی متاڑ ہماری اپنی زندگی اس کو ایسی چیزوں میں نہ کھپا دیں جن کو چھوڑ کے جانا ہے بلکہ ان کو ایسی چیزوں پر لگائیں جن کو صاف لے کر جانا ہے اپنی شخصیت سے اسی لیے جب روح لے کر جاتے ہیں فرشتے آپ دیکھیں مرتے وقت میں بھی کیا کہا جاتا ہے مرغ فد خلی تھی عبادی ود خلی جن تھی والی روی الا ربک چل واپس چل اپنے رب کے پاس راغیتم مرغیا ایسے حال میں کہ تو راضی اپنے رب سے اور تیرا رب راضی تج سے رضا والی زندگی اطمینان رضا اللہ اللہ کے فیصلوں پر چاہے وہ قدری ہو قونی شرع ہو ار جیلا عربک رابعہ ایسے حال میں کہ تو اللہ سے راضی اللہ سے راضی داخل ہو جا شامل ہو جا میرے نیک بندوں نے داخل ہو جا میری جنت پد خلی بے احبابی پد خلی جنت کنیک لوگوں میں شامل ہو جائے اب تو دنیا میں سب لوگوں کے ساتھ میں تھا یا سب لوگوں کے ساتھ ہی اچھے برے سبھی تھے لیکن اب اب فصل ہونے والا ہے اب تو اس کو کاٹ کے الگ کیا جائے گا اب تو نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا اب مکس نہیں رہیں گے کے دن ہونے والا ہے اے تم الگ ہو جا آج امتیاز نہیں ہے آج مکس ہے سب اچھے برے سب ایک ساتھ ہیں ایک ہی گھر میں کبھی ایک ہی شہر میں ایک ہی بستی میں ایک ہی ماحول میں کے دن نہیں ہوگا وہ تفریق ہوگی نیک الگ برے الگ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائے اچھوں کی سہولت سو رہی اور میری جنت میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بندوں کے ساتھ کر دے گا چونکہ اس نے اپنا حال اچھا بنایا اس کا معال بھی اچھا بنے گا یہ سارا جو عنوان ہے کتاب القاب کا اسلام القلوب تزک یہ ساری باتیں کیوں یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو ہماری زندگی صحیح نہیں ہو سکتی دل اگر صحیح نہ ہو انسان کی زندگی صحیح نہیں ہوتی ہے دل کا بگاڑ سب سے بدترین بگاڑ ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے جسم گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے ان نفل جیسا دم ہوا ادا سلح سلحل جیسا دکلو ادا فص عدت فصدر جیسا دکلو اللہ پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے وہ آدمی کے جسم میں جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے دل ہے دلوں کی اشلا سب سے زیادہ ضروری ہے کیفیات کے اعتبار سے ارادوں کے اعتبار سے اگر دل میں جذبات صحیح نہ ہو تو زندگی کھوکھلی وہ اعلیٰ کیفیات جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے اللہ سے قربت کے اعتبار سے اللہ سے محبت اللہ کا خوف آخر کی فکر اپنا احتساب اللہ کے محبوب سے محبت اللہ کے پسندیدہ اعمال سے محبت اور شوق اللہ سے امید یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو اعلی اوساف ہیں اللہ کے آگے بندگی کے جذبات اپنے حقیر ہونے کا احساس اللہ کے مقابلے میں تواضع اور یہ ساری اتنی بھی صفات ہیں یہ اصل کرنسی جس کو جمع کرنا چاہیے یہ اصل لگزری جس کو جمع کرنا چاہیے مہنگی چیزیں یہ ہیں لیکن یہ پیسے سے نہیں ملتا یہ پیسے سے نہیں ملتا ہے انسان کی نیت اور اس کی کوشش سے ملتا ہے کیونکہ آدمی عمل کی تکرار سے اوصاف حاصل کرتا ہے آدمی مسلسل جب عمل کرتا رہتا ہے اس عمل کے نتیجے میں صفات اس کو نصیب ہوتی ہے وہ مقام نصیب ہوتا ہے اسی لیے حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے پہلے دن صدیق نہیں بنتا ہو اور پہلی بار سچا سچ بولنے سے صدیق نہیں بن جاتا ہو. لگاتار بداؤمت جب ایک عمل پر ہوتی ہے جو اس صفت کا حامل ہوتا ہے اور سبب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جا کر وہ مقام حاصل ہوتا ہے یہ جو اعلیٰ صفات ہے یہ مزاج کا حصہ بن جائے اس کے لیے چاہیے کہ انسان ایک دو بار کر کے ایک بار نماز پڑھ لیا مہینے میں نمازی بن جائے گا سال میں مجبوری میں صبر کر لیا اور صبر والا بن جائے گا نہیں کسی عمل کی تکرار اور بداؤمت سے وہ صفت حاصل ہوتی وہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہے تو دل اصل زمین ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے آدمی دکان پہ کام کر رہا ہے مکان پہ کام کر رہا ہے اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے دکان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے رینوویشن ہو رہا ہے دل کی تجدید دل کی سلام دل کی تعمیر اس کی فکر آدمی نہیں کرتا ہے اس لیے سلط اس کا خاص لحاظ رکھتے تھے یہ اصل جگہ ہے اگر یہ نہیں رہا تو بقیہ پورے دل میں دین میں خرابی پیدا ہو گئی اور یہ یہود کا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس معلومات تھی لیکن ان کے دلوں میں سختی تھی تم مقصد آ گئی کل حجا تو ایسے ہو گئے دل تمہارے جیسے پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے انسان کے دل کا بے حس ہو جانا احساس نہیں رہنا دل میں نہ زندگی کے مقصد کا احساس شعور ہو نہ غلطیوں کا احساس ہو نہ اپنے احتساب کا جذبہ ہو احساس ہی دل میں نہیں برائی ہو جاتی ہے لیکن افسوس نہیں ہوتا ہے دل مر گیا ہے یا بیمار ہے یا مرنے کے قریب انسان سے برائی ہونا وہ انسان ہے لیکن برائی ہونے کے بعد اگر احساس نہ ہو برائی کا یہ بڑی برائی کی خطرے میں بہت زیادہ ہے لہذا اس کے لیے ایسی مجالس کا انعقاد جس میں اللہ کی عظمت آخرت کی ہولناکی اللہ کا انعام اللہ کی سزا اپنے دلوں کے امراض کا تذکرہ اور اس میں اپنی کوتاہیوں کے اوپر جواب دہی کے احساس کی تلقین ایسی مجارس اگر نہیں ہوگی تو آدمی رسمی روبوٹ بن کے رہ جائے گا وہ سب کچھ کرے گا لیکن ایسی نماز جو خوشبو سے خالی ہو لیکن ڈھانچہ بالکل صحیح ہو کہ ایسی نماز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قد اف لمن اللہ دینی صلاحطیم خاش کامیابی مان والوں کی جب ذکر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسی نماز پڑھتے نماز میں خوشو کا اہتمام ہے خوشو کس کو کہتے ہیں پستی کو عبودیت جس میں ہو کیا آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بس اس کا نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے نہ اپنی کوتاہی کے بارے میں ندامت ہے بندگی کے جذبات اس میں نہیں ہے بس ایک رسمی عمل وہ کر رہا ہے جسے جس مشین کرتی ہے تو اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے معلوم ہے کہ اللہ کو صرف ڈھانچہ نہیں چاہیے امال کا وہ امال جو کیفیات والے ہوں وہ جی. بعض اوقات ہمارا ڈھانچہ بڑا اچھا ہوتا ہے برابر حج کر رہا ہے کس دن کہاں رکنا ہے برابر کر رہا ہے عمرے میں کدھر سے کدھر جانا ہے پہلے سفایا مروا پھر اس کے بعد ٹھیک ایسا کرنا ہے تو آپ میں اتنے چکر ہیں ربنا آتینا کہاں پڑھنا ہے پورا ہے لیکن وہ ربانہ آتینا ہے وہ حرمے ہے لیکن تصویر اپنی نکالتے گھوم رہا ہے پوری پڑھ رہا ہے برابر اور وہ ویڈیو میں پڑھ رہا ہے لائیو میں پڑھ رہا ہے لیکن کیا اس طوف میں اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت اور اپنی فکر اللہ تعالی کی طلب شوق وہ ساری چیزیں ہیں کہ اور میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور میں کتنا پاپی ہوں میں کتنا گناہگار ہوں کتنی کوتاحی ہوں اگر اللہ نے دھدکار دیا مجھ کو تو میرا کیا ہوگا میں اپنے گھر میں ایسے کو آنے نہیں دیتا ہوں جس کو میں پسند نہیں کرتا میں نے ایسا کیا کیا جو اللہ مجھ کو پسند کرے میرے لیے کتنی کوتاہیاں ہیں اگر اللہ تعالیٰ دلکار دے اپنے گھر سے نکال دے تو میرا کون ہوگا بچانے والا کون قریب کرے گا کو کہاں جاؤں گا میں اس احساس کے ساتھ وہ طبق کر رہا ہے بتائیے صحیح میں اس کو یاد آ رہا ہے کہ میری زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے میں اللہ کے لیے دوڑنے والا بنوں جہاں اللہ نے کہا وہاں جاؤ وہاں جہاں آؤ یا میرے زندگی حق کے اطراف ڈھونڈتی رہے ہیں. یہ ساری کیفیات جو آدمی کے دل میں ہوتی ہیں مختلف اعمال میں صدقات میں بھی آپ دیکھیے ہر عبادت کی اپنی کیفیت ہے. ہم دھیرے دھیرے بعض اوقات دنیا میں دل کے ساتھ لگتے لیکن دینی اعمال میں صرف جسم کو بھیج دیتے ہیں جاؤ عمل کرو لیکن ہماری فکرے ہمارے جذبات ہماری کیفیات نہیں ہوتی وہ رسمی بن، عمل بن کے رہ جاتا ہے ڈھانچہ مقصود یہ ہے ان دروز کا کہ ہمارے اعمال میں خیریت آئے اور ہمارے اعمال میں وہاں اعمال بے روح عمل نہ ہو کیفیات والے اعمال بلکہ ہمارا دل نرم ہو کہ ہم کو دعا میں لذت ملنے لگے توبہ کرتے وقت اللہ کا قرب نصیب ہو ذکر کرتے وقت اللہ کا دھیان ہو اللہ کی عظمت کا احساس ہو اللہ کی پاک اللہ تعالیٰ کی کا کی نعمتوں پر اللہ کا شکر اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی خوبیوں کا استحکاب اس ساری چیزیں آدمی کی زندگی پر. لا الہ الا اللہ کہے تو پھر اللہ کے برابر کوئی نہیں اس کے دل میں بات ہونا چاہیے اللہ اکبر جب کہ سارے بادشاہ ذلیل ہو جائیں اللہ کے مقابلے میں کچھ زیادت. کسی کی بڑائی کو ہم اللہ کے مقابلے میں تصدیق نہیں کرتے اپنی بڑائی کو بھی آدمی توڑ بڑائی اللہ بڑائی اللہ کے لیے تو یہ جو چیز ہے الکی مریدا کی وریا اور اس کو احساس اس بات بڑائی اللہ کی کہ میری بڑائی میں کوئی چیز نہیں اور میری نگاہ میں کوئی بڑا نہیں اللہ کے مقابلے میں تو نہیں کوئی اس طرح سے زندگی میں اعمال کا اقوال اور افعال کا داخل ہونا یہ بہت ضروری ہے یہ اس میں تفصیل سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس سے ہم ہم لوگ محروم ہیں اور دھیرے دھیرے تیز رفتار زندگی میں محروم ہوتے جا رہے ہیں کسی طرح سے ہم نے کر لیا ہو گیا کام کسی طرح سے ہم نے عمل کر لیا ہو گیا کام نماز ہو گئی پٹافٹ پٹا اور روزے ہمارے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ کیفیات ہم دھیرے دھیرے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں کمپیوٹر کے روبوٹ کے دور میں ایک اعتبار سے مسلم روبوٹ ہم بنتے جا رہے ہیں مسلم روبوٹ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو جو حدیث میں نے بیان کی اس میں یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کس کس خاندان کے کس قوم کے قوم عرب اجم گورے کالے کون ہیں اور کتنے مالدار ہیں دنیا اعتبار سے کتنا دنیا میں پوزیشن بنی ہوئی جاگیر جائیداد کے اعتبار سے ہو یا خود کی محنت سے کمایا ہو اللہ کے نزدیک یہ اصل نہیں ہے اللہ کی نزدیک اثر یہ ہے کہ انسان کے دل کی حالت کیا ہے اور اس کی زندگی میں خیر والے اعمال کتنے ہیں ہماری زندگی میں چیز ہم کو لانا ضروری ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیقہ فرمائیں تو امام البخاری رحم اللہ نے جو کتاب الرق یہ ایک حصہ صحیح بخاری میں رکھا ہے اس میں سب وہ حدیثیں بیان کی ہیں جس میں دل کی اصلاح سے متعلق باتیں ہوں اور پھر ایک حصہ اس کا آخرت سے متعلق ہے اس لیے کہ آخرت سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو ریسرچ کرے کیونکہ وہ ہماری پہنچنے کی جگہ ہے جس سے فرار ممکن نہیں اور اس میں محاسبہ ہے محاسبے کا احساس انسان کے اعمال کی اصلاح کی بنیاد ہے جس اکاؤنٹنٹ کو کوئی حساب نہیں لیتا ہے اس کی گڑبڑ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں لیکن جس اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ مالک پورا حساب پوچھنے والا ہے اور اپنا حساب بالکل ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے محاسبے کا احساس آمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے اور آخرت بھی محاسبہ ہونے والا ہے حساب ہونے والا ہے لہٰذا یہ جو حساب ہے اس کا احساس انسان کی زندگی کو صحیح کرتا ہے اس کے لیے یہ جو احادیث ہیں ان کا پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے اور بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں ان کا مطالعہ ہم کو کرنا چاہیے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے خاص طور پر ایسی احادیث جمع کی جو رقاعت سے متعلق ہیں زہد اور رقاعت عام طور سے کتابیں ہیں امام ابن مبارک کی ہے نعب الحماد کی ہے اور بھی اسی طرح سے کئی کتابیں ہیں تو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے جو بعد میں تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہیں آج اس بات سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے باغ نمبر اکیاون باب صفت الجنت والنار اس بات کا بیان کہ جنت اور جہنم کی صفت کیا ہے جنت کیسی جہنم کیسی امام البخاری نے تعلیقا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے فرماتے مقال ابو سعید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول طعام یاکلہ اہل الجنت زیادتک بذحوض زیادت کبھی بھی ہوتی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کے کا کلیجا اس کا حصہ ہوگا ہے. اس کے ساتھ میں جو چربی وغیرہ ہوتی وہ بھی اس میں ہوگا ہے. تو مچھلی کا کلیجا جنتی سب سے پہلے کھائیں گے ابو سعید قدر رضی اللہ عنہ کی تفصیلی حدیث ہے فرماتے ہیں قال کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول الارض يوم واحدا قیامت کی قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بنا دی جائے گی یہ تکف اہا الجبا کما جبار اللہ رب العالمین اس کو ایسا گوند دے گا یا ایسا بنا دے گا جیسے تم میں سے کوئی اپنے سفر میں روٹی کو کرتا ہے نوزول جن یہ جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ابن حجر نے بہت تفصیل سے یہ ساری باتیں اس حدیث کو بھی لا کر اس پہ گفتگو کی ہے تو یہودیوں میں سے ایک شخص آیا فقالبا رقر رحمان علیہ ابلقا سے اے ابو القاسم کی کنیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یہودی نے کہا رحمان آپ کو برکتوں سے نوازے اے ابو القاسم الا اقبر کا بنوز الگ جنتی عمل کیا میں قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں قال بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہو قال تکون الارض زطن والدہ پوری زمین حسد کے میدان میں پوری زمین ایک روٹی کی طرح بنا دی جائے گی شاید آپ لوگ نے لوگ بھی تھے موجود کہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا بد نوازد جیسے اس نے کہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا پوری زمین ایک روٹی بنا دی جائے گی روٹی کی طرح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھا اور آپ ہنسے آم یہاں آم تک کہ آپ کی ڈانٹ دکھنے لگے ابن حجر کہتے ہیں تعجب کے طور پر یا اس اعتبار سے دیکھو یہودی موافقت کر رہا ہے مانتے نہیں فلا او کافر اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا پہلے کہا پھر تو مت بک تو اس یہودی نے کہا جیسے آپ نے کہا جیسے نبی نے کہا ہے ویسے ہی اللہ تعالی کرے گا ثم قال میں بتاؤں سالن ہوگا یا ان کے ان کا جو سالن ہوگا یا اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے جو بھی غذا ملے گی وہ بالام اور نون ہوگا صاحبہ نے پوچھا یعنی فورون یعنی بیل کا گوشت کی طرح اور نون نون مچھلی کو کہتے ہیں يَا من اس مچھلی کا جو قلیجہ ہوتا ہے ستر ہزار لوگ اس کو کھا پا رہے اس حدیث کو امام الباری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو یہاں پر جو بات ہوئی یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق اور یہ قیامت کے دن مچھلی کا کلیجہ جنتیوں کو دیا جائے گا یہ جو بات آئی کہ زمین کو روٹی کی طرح کر دیا جائے گا ابن حجر نے اس پر کئی باتیں کہی اس میں کہا کہ امکان اس بات کا ہے کہ جنتیوں کو یا نیک لوگوں کو حسرت کے میدان سے کھانے کے لیے انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا ہے. اور وہ اپنے پیچھے سے اس طرح سے روٹی توڑ کے کھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی مہمانی کرے گا قیامت کے دن ابھی وہ جنت میں گئے نہیں ابن میں کہ, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیامت کے دن انتظار میں جب موقف میں ہوں گے تیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوں گی انہیں بھوک کی سزا نہیں دی جائے گی انہیں بھوک کی تکلیف نہیں دی جائے گی بھوکے کھڑے بل یق اللہ قدرت ہی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے مزاج کو اس کی صفت کو بدل دے گا منها من تحت اقدامی یہاں تک کہ اپنے قدموں کے نیچے سے اٹھا کے کھائیں گے نیک لوگ ایمان والے لوگ حاصل کا میدان کے لیے ایسا بنے گا ماشا اللہ کل بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے بغیر کسی تکلیف کے نیچے سے اٹھائیں گے خالے اللہ کو بھوکا نہیں رکھے گا حجر کے میدان میں بھی قَوْلِهِ لِأَهْلِ <جَنَّة> اور اس میں جو معنی اہل جنت کے لیے مہمانی کا جو لفظ آیا ہے اَيْ الَّذِينَ إِلَى الْجَنَّةِ <آم> یعنی مراد یہ ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہوں جنت میں جانے والے داخل نہیں ہوئے ہیں داخل ہونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ان کے لیے انتظام کرے گا کیونکہ اہل جنت جب کہا جائے تو اس سے مراد جنت میں داخل ہو چکے ایسا نہیں ہے جانے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں مین کور ادارہ اور یعنی عام ہے یہ جنت میں جا چکے ان کے لیے بھی اہل جنت بولا جا سکتا ہے اور جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے اہل جنت کا لطف استعمال کیا جا سکتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو یا ایمان والوں کو صالحین کو حسد کے میدان میں بھی اللہ تعالی رکھے گا یہ کی اس کی توضیح میں بھی ہو سکتی ہے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے جنت کے لائق لوگ جنت میں اور جنت کے لائق جہنم کے لائق لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لایا جائے گا موت کو زبا کر دیا جائے گا موت ہی کو زبا کر دیا جائے گا منا پھر پکارنے والا پکارے گا یا لا موت نہیں اب اے جہنم والو اب موت کسی کو نہیں آئے گی نہ جنت والوں کو موت آئے گی نہ جہنم والوں کو موت آئے گی وہ اہل الجنت فرحنگ الا فرحیم یہ اعلان جب ہوگا جنت والو موت نہیں تو جنت والے ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی وہ اہل النار یزنگ الاخنم <حُزْنِيم> اور جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے بادما کی جنت میں نعمتیں اور کیفیات بڑھیں گی گھٹیں گی نہیں خوشی اور بڑھے گی ایسا نہیں کہ جنت میں گئے خوش ہو گئے بس اب اس سے بڑھ نہیں سکتے نہیں خوشی ان کی اور بڑھے گی اور جہنمی ان کا غم اور بڑھے گا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وے یو تابس کا بشن عملہ ہے موت کو لایا جائے گا ایک بکری کی شکل میں ایسی بکری جو سفید اور کالے رنگ والی ہوتی ہے اس میں دونوں رنگ ہوتے ہیں کچھ حصہ اس کا سفید کچھ کالا ہوتا ہے خاص کر کے پاؤں میں اس طرح سے ہوتا ہے اور بقیر جس کا رنگ کالا ہے سفید ہوتا ہے فیونا دن دن پکارنے والا پکارے گا یا اس سر اٹھا کے دیکھیں گے اور سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے جنتیوں سے پوچھا جائے گا پہچانتے ہو اس کو کہنے ہاں. کہنے ہاں. کہنے ہاں. کہنے ہاں. اور ہر ایک نے اس کو دیکھا ہوگا موت کو سب نے دیکھا ہوگا تو ندا لگائی جائے گی اے جہانو بھی سر اٹھا کے دیکھیں فَيَقُولُ وَهَلْ هَذَا پہچانتے ہوئے کیا, ہاں کیا ہے یہ موت ہے کیونکہ ہر ایک نے اس کو دیکھا ہوگا مؤس و یا خلود ان فلا ماؤس اور ان سے کہا جائے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا موت کو اور کہا جائے گا اہل جنت اب تم ہمیشہ رہو گے موت نہیں آئے اور اے, اے اہل جہنم تم ہمیشہ رہو گے تم کو موت نہیں آئے اے نبی انہیں اس دن سے ڈرائی جو حسرت والا دن ہے جس سے لوگ بے عمل کفار گناہ حسرت میں پڑ جائیں گے جب فیصلہ کر دیا جائے گا وہ ہم فی غفلتن اور ہارن کہیے کہ آج یہ غفلت میں پڑے گا اس دن سے لوگوں کو ڈرائیے جس میں فیصلہ ہوگا جنت کا جہنم کا نیک اور بد کا اور اس کے نتیجے میں جو برے ہوں گے وہ حسرت میں پڑ جائیں گے کاش کہ ہم نے کوشش کی ہوگی کاش کہ ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا کاش کہ ہم،, ہم نے غلط کام نہیں کیا ہوتا کاش کہ ہم نے مان لیا وہ افسوس کریں گے نادم ہوں گے تو تب نادم ہوں گے تب افسوس کریں گے لیکن آج وہ غفلتی یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انسان کا حال عجیب ہے کہ وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے کیونکہ اس کے سامنے انجام نہیں ہوتا ہے کوشش کے دور میں غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور انجام کے دور میں ندامت میں پڑ جاتا ہے جب کوشش کا وقت ہوتا ہے غافل رہتا ہے پھر جو وقت نکل جاتا ہے بران جام سامنے آتا ہے تو پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کاش میں نے کیا ہوتا لیکن جب موقع تھا موقع ضائع کر دیتا اور عمل نہیں کرتا ہے تو یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑی اور کہا اولا غفلطن آدھنیا جو غفلت میں پڑے ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں اور ہی ایمان اللہ پڑے ہیں امام اللہ کہ اس میں حکمت کیا ہے کیوں ماپ کو لایا جائے گا بکری کی شکل میں اور سب کو دکھایا جائے گا پوچھا جائے گا یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ ان کی طرف سے بطور فدیا اس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کو ذبح کرنے کی بجائے کس کو ذبح کیا گیا جو اللہ کی طرف سے جانور عطا کیا گیا تھا اس کو ذبح کر دیا دمبا دیا گیا اس کو ضبا کر دیا گیا تو ان کی طرف سے اس کو ضبع کیا جائے اب تم کو موت نہیں ہے ہم موت ہی کو زبا کر دے رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ فل ام لا سفی جنتی و نام بکری بھی کیسی لائی جائے گی کچھ سفید کچھ کالی تو جنتیوں کی صفت نورانی اور جہنمیوں کی صفت اسود دونوں اس کے اندر ہوں گے کہ دونوں کے لیے موت نہیں ہوگا نہ جنتیوں کے لیے موت ہے نہ جہنمیوں کے لیے موت ہے تو دونوں صفات کے ساتھ وہ بکری ہوگی اس کو ضبع کر دیا جائے گا ان کو بھی موت نہیں ان کو بھی موت نہیں لِأَنَّ مَا فِيهِ اس لئے کہ املح اس کو کہتے ہیں جس میں بیاد اور سواد دونوں ہوتا ہے تو ابن حجر نے یہ بار بات کہی ہے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لایا جائے گا <الصِّرَاط> زباہ کیا جائے گا ہم پل بولتے ہیں جب پکارا جائے گا فَيُقَالُ يَا <جَنَّة> घबरा जाएंगे इस डर से कि कहीं वापस बाहर तो नहीं निकाल रहे अभी अभी एंट्री हुई है अभी सेटल नहीं हुए पूरी तरह से तो जैसे अंदर गए फौरन मौत को लाया जाएगा कुछ सिरात पर अभी सब अभी भी हुआ है सब रिस पास्ट है बिल्कुल एकदम और अभी जाके ठीक से सेटल होने में है पुकारा जाएगा जन्नतियों تو ہوتا ہے نا اگر کوئی آدمی ہاں ایئرپورٹ پہ ہے امیگریشن سے پاس ہو گیا کوئی واپس سے بلا لے اس کو سیکورٹی تو کیسا رکھتا ہے اس کا کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگی کچھ مسئلہ تو نہیں ہوگا تو جنتی جو ہے یہ جب جنت میں چلے جائیں گے پکارا جائے جنتوں ڈر جائیں گے خوف اور ان کے اندر آ جائے گی مکانی ڈریں گے کہیں جنت سے نکالا تو نہیں جا رہا ہم ثم يَا النار، پھر جائے گا، اے وہ بھی سنیں گے وہ بھی آواز توجہ دیں گے اس طرف من شرین رجو ممکانی ان کے دل میں ایک امید پیدا ہو جائے گی ان خوشی کی امنگ دوڑ جائے گی شاید جہنم سے نکالا جانا ہے شاید جہنم سے نکالا جانا ہے فیو کال حل تعین کہا جائے گا جانتے ہوئے کیا ہے پہچانا اس کو کالو نام ہاضر ماؤف کہیں گے ہاں ہم پہچانتے اس کو یہ ماؤف کالا فیو مروب فیوک بار اللہ کا حکم ہوگا اور اس کو سراپ پر ہی ذبح کر دیا جائے گا پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے موت ہی ختم ہو گیا اب کبھی موت نہیں آنے والی تم جس حال میں ہو جنت والے جنت میں جانم والے جہنم میں اب کبھی موت نہیں آئے گی اب ہمیشہ ہمیشہ تم کو جینا ہے امام ابن اس کو رواج کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے ہم ناشکر انکاری کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ناشکری میں بڑا رہا اور اللہ کے احسانات کا بلکہ اللہ کی ربویت کا انکار کرتا رہا ایسا بدلہ اس کو دیتے ہیں کہ اس کے لیے موت ہے اور نہ اس کے لیے عذاب میں تخفیف ہے وہ میں اس کا میں وہ چیخیں گے چلائیں گے اور اب نام اخرج نانا صالح اللہ کنانا اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے نکال دے ایسی جہنم سے ہمیں نکال دے جس میں نہ ماں نہ جس کے اندر عذاب میں کمی کیوں نعمل صالحا غیر اللہ کن نعمل ہم نیک عمل کر کے آئیں گی وہ عمل نہیں کریں گے جو کرتے تھے پہلے برے امال نہیں کریں گے کفر نہیں نا فرمانی نہیں حرام کام نہیں اے اللہ نکال دے جہنم سے ہم نیک عمل کریں گے وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کر دیتے اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما کو رفین من تدک کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت لینا چاہے تو نصیحت لے لے کوئی اپنے ہاتھ پر غور کر کے اسے زندگی کا مقصد یاد رہے یاد آ جائے تو اس کے لیے کافی ہو جائے کیا اتنی عمر نہیں دی تھی وجہ اکندی اور ڈرانے والی بھی تو آئے, تمہارے پاس. آئے رسول آئے تمہارے آئے بلکہ لوگوں کو موت آئی علماء نے کہا نویر میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کے لگا نہیں ہم کو جانے دنیا چھوڑ کے یہی رہنے کے لیے آئے تھے نویر بڑھاپا آیا تم کو بڑھاپا آیا جو موت کا قاصد ہوتا ہے کہ بڑھاپے نے تم کو یاد نہیں دلا ہے کہ اب بُڑھاپا آ گیا اس کے بعد اگلا اسٹاپ کیا ہے مات. وجا تمنوی پدو کو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے تم تم نے اللہ کا حل کو نہیں کیا بلکہ تم نے اپنی ذات کا بھی اپنی ذات پر خود ظلم کر لیا اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوا کر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر کے تمہارے پاس اپرچونٹی تھی کہ تم نیک عمل کر کے ایمان لال کی جنت میں جاؤ تم نے اپنے آپ کو محروم کیا کیونکہ یہ تمہارے عمل کا انجام ہے تم ظالم ہو تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تم نے اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے کفر کے ذریعے سے شرک کے ذریعے سے یا اس کی نا پرمانی کر کے ظلم کیا ہے حق دار کو اس کا حق نہیں دینا اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں اس کو اپنا مالک مان کے چلیں تو اللہ کو اس کا حق نہ دیا نہ دیا نہیں دیا تمہیں تم نے تم ظالم ہو پدو فما البین نصیر فاطر میں اللہ نے بات کہی ہے تو جہنمیوں کے لیے موت نہیں اور عذاب میں تخفیف بھی نہیں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نہ دو جہنمی پکاریں گے گڑ گڑائیں گے چیخیں گے چلائیں گے آواز دیں گے کس کو پرشتے جو جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک وہ نہ دو یا مالک لیب دیال کہیں گے اے مالک اللہ سے دعا کرو اللہ سے مطالبہ کرو ہماری گزارش سفارش پہنچا دو ہماری بات پہنچاؤ لیف دیاڑ نہ کہ تیرا رب ہمارے لیے موقع فیصلہ کرتا ہے جانم سے نہیں نکلتے جنت میں نہیں جاتے دنیا کا موقع نہیں کم سے کم ہم کو موق کا آ جائے وہاں پر ختم ہو جائیں ہم دنیا میں بھی آدمی جب مصیبتیں پڑ جاتی ہیں تو کیا چاہتا ہے بہت آئے وہ سمجھتا ہے مون فرار وہاں بھی جانے کی بات کہیں گی کہ اے مالک اللہ سے تم ہماری طرف سے بات پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مون کا فیصلہ کرتے مر جائیں ہم لوگ ختم ہو جائے ہم لوگ یا سے نجات مل جائے گی اس میں ہوں گے. موت مانگی لیکن فرشتہ کیا کہے گا انکم ما کی نئے؟ نئے؟ تم ہمیشہ رہو گی تم ہمیشہ رہو گی ان کی تو ہمیشہ ہو ان آیات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم باقی رہے گی فنا نہیں ہوگی اور جہنم میں جو کفار مشرقی منابقین جو گئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کبھی نہ جہنم ختم ہوگی نہ وہ ختم ہوگی ہاں جو آگے حدیث اس باب میں آئے گی. تو وہ کہے گا کہ ان ہے جیسے ہمیشہ کی جہنمیوں کے لیے جنتیوں کے لیے بھی ہوگی لیکن ان کی زندگی بہت اعلیٰ ہوگی ان کی زندگی لافیہ والا یا اس میں مرے گا نہیں سورہ سبح اسم ربک میں ہم پڑھتے جہنم جہنم میں مرے گا نہیں اور چاہیے گا بھی نہیں. کیونکہ وہ زندگی زندگی کہلانے لائق نہیں ہوگی ایسی زندگی جس میں راحت نہ ہو جس میں تکلیف کے بعد تکلیف ہو عذاب پر عذاب ہو کوئی کمی نہ ہو اس سے نجات کی کوئی صورت نہ ہو کوئی زمدگی ہے لا يموت ولا یہاں ایک بات ابھی ذہن میں ایسی آئی تو اس کو بھی سامنے رکھ دیتا ہوں بھیٹے والا محمد علی مرزا انجینئر اس نے ایک بات ہی کہی ایک مرتبہ جنت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنتیوں کو جنت میں منی خدا بنانے والا ہے یہ <تصفح> ایک ہی پوائنٹ پکڑ کے آپ بات کریں کافی اس کے غلط ہونے کے لیے باقی اور غلطیاں بہت زیادہ ہیں صحابہ کی شان میں گستاخیاں نبیوں کی شان میں گستاخیاں لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جو بڑا بھیانک ہے اچھا اس نے اس سے رجوع بھی نہیں کیا کیونکہ اہل حوات کی عادت ہی ہوتی ہے بول دیا بول دیا اس کے بعد رجوع نہیں ہوگا ابلاد کا طوفان ہوگا لیپا پوتی جس کو کہتی کہ اللہ تعالی تم کو اس نے زندگی دی اس کی رضا کے مطابق جیو جنت میں جاؤ گے کیا ہوگا سا وہ تم کو منی خدا بنانے والا ہے کیوں دو جو جنتی جو چاہیں گے یں گے دو جنتیوں کو موت نہیں ہمیشہ رہیں گے جو چاہے کرنا فعال لما یہ کسی صفت ہے اللہ اور الحی القیوں یہ کون ہے اللہ ہے وہ توقع اس ذات پر توقل کر جو زندہ ہیں اسے کبھی موت نہیں آنے لاگی دو سفارت جو ہیں یہ اللہ کی سفار ہے جو چاہے کرنا اور ہمیشہ زندہ رکھنا تو جنتی بھی حالانکہ اس میں پہ ہی نوب جو چاہیں گے کریں گے ایسا نہیں ہے اس میں بھی حدود ہیں اللہ کی ربا کے تابع ہیں اور اللہ کی ربا اور اللہ کی مشیت کسی اور کے تابع نہیں ہے اللہ کی حیا اللہ کی حیات ہیں جو کسی اور کے حکم کے تابع نہیں ہیں جنتیوں کی حیات اللہ کی عطا کی ہوئی ہے ان کی اپنی نہیں ہے اور اللہ کی حیات ایسی ہے جس کی کوئی بدایا نہیں ہے اس کی ول ال و لیکن جنتی دنیا میں آئے ان کی ایک شروعات ہے عدم سے وجود ملا ہے کئی فرق فرون وکن تو فرون ہمواسیات پہلے مرداس تھے پھر زندہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے انسان کے اندر حیات آئی پہلے نہیں اس کسی نے اللہ کی حیات کی طرح تو ہی حیات نہیں ہے جنتیوں کیوں میں بلکہ اتنی بھی عقل چلانا کافی ہے مرے ہوئے زندہ ہونے والے ہو غوروں سے نکلے, نکالے جائیں گے وہ لیکن ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں جو اللہ کی ہیں جو چاہے کرنا موت نہیں آنا سوال یہ پیدا ہوتا ابھی کتنا بھیانک ہے دیکھیے اچھا ریاض میں ریاضمی صاحب سے بات کر رہا تھا اور میں کہ بہت سارے بابوں کا انکار وہ کرتا ہے لیکن اس کے ماننے والے بھی جو ہیں اس کو بابا بنایا ہوئے اور بابوں کے بارے میں ان کے جو بھی مرید ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ بابا کی غلط بھی صحیح ہوتی ہے اور تویلا کے جال بنتے ہیں مکڑی کی طرح وہ لوگ اس کی حفاظت کے لیے بیت اللہ کبو تو کھانا ہم لوگ کھا رہے تھے میں نے کہا آپ بھی شاید ویسے ہی کھا رہے میں نے کہا نہیں نہیں میں ویسا نہیں ہوں کہ دیکھتے ہیں اور پھر جب بات کی کھانے کی بات تو میری بدگمانی صحیح ثابت تھی کہ انہوں نے بھی دفاع کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی نئی ہدایت دے سمجھنے کی توقی دے اور سارے لوگوں کو اور خود اس کو بھی یہاں سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے آپ کو سمجھانا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ مخلوق اور خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو یہ دو چیزیں دینے والا ہے کہ جو چاہیں گے کریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے موت نہیں لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہیں تو دو کی قید کیوں ایک کیوں نہیں ایک بھی تو ہو گیا منی خدا اگر بنایا جا رہا ہے دو صفات کی بنیاد پر تو دو کیوں ایک بھی تو ہو سکتی ہے ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یہ ایک صفت ہے تو اگر ایک صفت میں شریک لیا وہ منی خدا نہیں بنتا ہے دو کی قید کی ایک نوجوان سے بات کرتے کرتے میں نے پوچھا کیا دیکھو ہمیشہ زندہ رہیں گے نہ وہاں جہنمی تو جہنم سے مجھ کو بات یاد آئے کہ جہنمی جو جائیں گے کفر کرنے والے شرک کرنے والے کیا ان کو موت ہوگی لا ولا تو موت نہ یہ تو جہنمیوں کے لیے بھی ہے تو کیا آپ جہنمیوں کو بھی مجھے خدا بتاؤ پھر ان کو بھی وہ بھی نہیں خدا ہے برے خدا اور پھر اس میں کدا اور جہت کا ہی مخلوق کا فرق مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سبھی البسی اور انسان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے اپنے بارے میں جب کہا اللہ کی طرح کوئی نہیں لئی سے کم اتلی تو دو صفات اپنی بیان کی وہ سمیع البصیر وہ سمیع ہے بصیر ہے سننے والا دیکھنے والا ہے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تب بھی کہا فجانہ و سمیع ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا تو ہم کہ خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہوئے ہر انسان دو صفات جو اللہ کی ہیں اس کو ملی ہے اگر کوئی ایسا کہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہوئے دو صفات انسان کو ملیں کہ وہ سنتا ہے دیکھتا ہے اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے انسان بھی سنتا دیکھتا ہے تو پھر کیا آپ کفار کو, کو بھی نہیں خدا کہ کیونکہ یہ دو صفات تو مخلوق اور خالق کا فرق رکھتے ہوئے کفار کو, کو بھی ملی اور پھر انسان کی قید ہی کیوں انسان ہی سنتا دیکھتا ہے سارے جانور جس میں خنزیر کو بھی آپ جوڑ لیں کتے کو بھی آپ جوڑ لیں سنتا دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے ابھی تو آواز پہ آتا ہے سن کے آتا ہے دیکھ کے آتا ہے تو جانوروں میں بھی سننے اور دیکھنے کی صفت ہے کہ نہیں ناؤز بلا اس طرح کی جو منطفی اعتبار سے بتانا اپنی طرف سے یہ انسان کو کتنی دور لے جاتا ہے کہ وہ بالکل جانوروں کو بھی نو بندہ مینی خدا بنا دے گا پھر اس میں جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے دنیا میں ہی بنا دیا مینی خدا کیا فرق رہا آپ بتائی ہاں لیکن خالق اور مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے آپ دیکھیے عقیدہ کتنا دور تک جاتا ہے کہ انسان جانوروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتا ہے اور اس کو بھی مینی خدا بولنے لگ جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے اگرچہ وہ نہیں بولتا ہے لیکن یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اسی قانون کو مان لیا جائے اسی طرز فکر کو اپنایا جائے تو کل کو کوئی آدمی جانور کو بھی بینی خدا بنا دے گا بلکہ شیطان کو بھی کیونکہ شیطان بھی سنتا دیکھتا ہے فروغ کو بھی وہ بھی سنتا دیکھتا تھا سوچیے کیا یہ طریقہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا کیا سلط میں کسی نے کہا جنتی بھی بینی خدا بنے اسے دیکھیے سرد کا ضروری ہے۔ اب اس نے کیا کیا آیت پیش حدی کی حدیثیں بتائی جنتی, جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے جو چاہیں گے ملے گا جو چاہیں گے کریں گے ایسا چاہیں ملے گا ہر چیز نہیں کر پائیں گے کسی جہنمی کو جنت میں لا سکتے ہیں کافر کو نہیں کر سکتے ان کی وہ دودھ ہے تو اس طرح کے بعض اوقات ایک آدمی اپنی آکل چلا چلا کے دین کے معاملے میں بات جب کرنے لگتا ہے اور سلف کے پہن سے عاری ہو جاتا ہے تو اتنی دور نکل جاتا ہے کہ وہ بدترین شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے یہ ایسا گھناون عقیدہ ہے کہ وہی فلول والوں کی طرح ان کی ان کے ہی اشابہ ان ہو گیا انہیں کی طرح ہو گیا کہ ہر چیز میں اللہ نوز ملّہ تو اس اعتبار سے آدمی ہر جانور کو تک ہر لوگ کو جو سنتی دیکھتی ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بن جائے گا اسی منطق کو اگر لیکن خالق اور مخلوق کے فرق کو یاد رکھتے ہو سوچیے تو اگر آدمی واقعی عقل رکھتا ہو تو ایسا آدمی کبھی عقیدہ نہیں رکھے گا تو یہ جو چیز مجھ کو یاد ہے یہاں پر کہ جہنمی ان کی تم ہمیشہ رہو گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی محض آیا اور محض احادیث کا اپنا مطلب کچھ بھی لے کر نئے نئے فلفسے فلسفہ نہیں فلفسا ایسی چیزیں گھڑنے سے بچیں صرف کا عقیدہ پیارا پیارا سیدھا سیدھا ٹھیک ٹھیک, ٹھیک اچھا اچھا جنت میں لے جانے والا اس کو اپنا ہے اپنی منطق استعمال اگر آدمی کرنے دیکھیں دیکھیے عقل اگر وحی سے آری ہو جائے تو جہالت جنم لیتی ہے بدترین جہالت جنم لیتی ہے اور اس کی ایک مثال یہ دنیا میں بہت سیاح بنا پڑتا ہے کتنے سارے فالوور ہیں لیکن کوئی ایک فالوور ہے جو بولے بکواس ہے غلط بات ہے ہم نہیں مانتے اسٹو جب محبت کی پٹی آنکھوں پہ بند جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اس کے بعد भी بھی غلط ہو لا بھی گوری دکھائی دیتی ہے کہ آدمی کو اپنا پیر ہمیشہ صحیح لگتا ہے पीर जोता फेंकती भी मारे तो मुरीद खुश हो जाता किसी और को नहीं मुझको मारे मेरी तकदीर बन गई है ऐसे लोग मजाक से नहीं बोलना हमारा एक बाबा थे कोई भी जाता उनके पास पहले डंडे से खूब पिटाई करते थे उसके और बाहर आता था मार खा के बहुत खुश बाबा ने मेरा पूरी जो है नौसत निकाल दी है <laughs> बाबा ने मेरी पूरी नौसत निकाल दी डंडे वाले बाबा हरे भरे बाबा बोलते थे उनको جو بھی جاتا تھا جاتے ہی پہلے اس کا سواگت ہوتا تھا جس کو بھی کچھ مسائل ہیں پریشانیاں بیمار ہیں کچھ اس طرح کے لو بابا اس کو لو جمع کرو اس کو خوب پٹائی کرتا تھا ہاں جہاں اس کا جی چاہے اس کی پٹائی ڈنڈے سے کرتا تھا اور وہ جو مار کھانے والا ہے وہ بالکل خوش قسمت بن کے باہر آتا تھا لگا لیکن بابا نے مجھ کو مارے اب میری ساری بلائیں کیا ہونے والی ہیں دور اتنی جہالت ہوتی ہے قوم اتنی جہالت ہے ایسی لوگوں کا حال یہ ہے کہ غلط لوگوں کو بھی صحیح مان کے چلتے ہیں تو جو موت کا معاملہ ہے جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی کفبار اور شرقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لا لایا متفیہ والا یا, یا نہ جیے گا نہ مرے گا ایمان والے جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی موت نہیں ہے وہ بھی ہمیشہ جیے گی یعنی کہ جتنے دنیا میں رہا چالیس سال کا تھا چالیس سال لکھنت میں رہو اس کے بعد ختم کتنے سال دیا, دیا ختم نہیں اہل جنت, ہمیشہ, ہمیشہ, ہمیشہ جنت میں رہیں گے کتنی بڑی بات اچانک ایک بار آپ کریں گے کیا اور وہ نہیں ہوں گے خلم کیا وہی وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیے ہمارا جو مزاج ہے اللہ کو نہیں معلوم ہم کو کیا چاہیے اللہ کو نہیں معلوم دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم آئے نہیں تھے دنیا میں ماں کے پیٹ میں بھی تھے سچ ہاں سیمٹ کے کم جگہ میں لیکن دنیا میں ہم کو آنکھ لگے گی آنکھ کی ضرورت پڑے گی کان کی ضرورت پڑے گی ناک کی ضرورت پڑے گی پھیپڑے گردے تلی اور نہ جانے کی اتنی ساری چیزیں ہڈیاں اور گوشت اور ناخن اور سب کچھ ماں کے پیٹ میں اللہ نے دے دیا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو معلوم تھا بچے کو, کو کوئی فارم فل کیا تھا مجھے آپ چاہیے نام چاہیے کان چاہیے دنیا میں جانے کے لیے سارا اکوپمنٹ چاہیے اسے نہیں بولا تھا اللہ نے بے مانگی اس کو دیا اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کو دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے وہ اللہ جب لا کا اللہ منشیا ہے جانتا نہیں تھانے کے لیے چیزیں رکھی اور پیدا ہوا تو ماں کے سینے میں اس کی رضا کا انتظام کیا جہاں پیدا ہوا وہاں اس کے لیے غذا کا انتظام اس کو نہیں معلوم اس کو کیا چاہیے सारे होते जन्नत में खाएंगे खाएंगे बोर नहीं होंगे एक ही खाना खाकर दुनिया में बोर होता था यहाँ घूमेंगे कितना घूमेंगे और घूमते हैं जन्नत में दिल थकेगा नहीं, नहीं। इसने ये थकने का कानून बनाया नहीं थकने का कानून बना सकता वहां इतने अजायबा होंगे کہ آدمی اتنی زندگی پا کے بھی کبھی تھکے گا نہیں اتنی لمبی زندگی پا کے بھی کبھی اس کوٹ نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ ایک کے بعد ایک تجدد نیامتوں کا اس کے لیے ہمیشہ اسکرول کرنے والوں کو دیکھیے بھائی موبائل اسکرول کرنے والوں کو دیکھیے ان کو صبح اٹھتے ہی جو لگ جاتے ہیں اس کے اندر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جانا کو پھر رکھتے ہو کی وجہ سے نہیں بہت تھک گیا باس ہو گیا نہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک ویڈیو جب آتے رہتے تھکتا نہیں تو آپ کہ اتنی گٹیا اور چھوٹی چیز ہے جو فضولیات میں آدمی تھک سکتا ہے آلہ نعمتوں سے آدمی تھکے گا ایک کے بعد ایک اس کے سامنے اتنی ساری چیزیں آ رہی ایک چھوٹے سے موبائل سے آدمی بور نہیں ہوتا جب بھی فری ہوا فوراً اس کی جیب سے باہر نکل کے اس کے اندر لگ جاتا ہے اب سوچیں جنت میں ساری نعمتیں اور رب العالمین کمپنی بنا رہے ہیں فیس یو یوٹیوب یہ لوگ بنا رہے ہیں اس سے بہت نہیں ہو رہا جو مخلوق ہے انسان ہے گڈیا ہے اللہ رب العالمین حقیقت میں اتنی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھے گا کیسے بور ہوگا وہ کتنے سال سے استعمال کر رہے ہیں موبائل بہت بورو گھر میں گھر پہ رکھ کے آیا بول کے آیا ہوں کوئی آدمی کہ میں گھر پہ رکھ کے آتا میں جاتا موبائل کتنے لوگ ملیں گے آپ کو بتائیں بازار میں مسجد میں کون ملے گا میں موبائل رکھتا ہی نہیں اپنے پاس ضرورت پڑتی گھر پہ جاتا ہوں چیک کر کے آتا ہوں سر ہمیشہ ساتھ میں سفر میں اگر نکل جائے آدمی اور رہ جائے موبائل فون آدمی تھک یہاں ہوتا ہے جیسے کچھ ایسی چیز چھوڑ گئی کہ اب زندگی برباد ہونے والی جبکہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس موبائل تھا ہی نہیں سفر میں جاتے آج اتنی لازمی چیز ہو گئی ہے کہ آدمی کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ معلوم نہیں کیا سفر میں نہیں گیا ہوں گھر سے جاب پہ گیا ہوں کثر بھی نہیں اس میں لیکن آدمی ایک دم ایسا پچھتا ہے کہ کتنا پاگل ہے کیوں نہیں جیب میں رکھا کنگھی کرتے وقت میں وہاں رکھ دیا اور پھر کنگے کر کے نکل گیا محروم نہیں اتنا آدت جبکہ وہ روزانہ ایک ہی چیز دے گا جنت میں حقیقت میں وہ نعمتیں دیکھے گا کھائے گا پیئے گا لذتیں اس کو ایک کے بعد ایک ملیں گی تو وہ کبھی اکتائے گا نہیں تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ لامحد زندگی ہوگی تو کریں گے کیا وہ زندگی اتنی لمبی ہوگی لیکن اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک نعمتیں جو اس کے پاس آئیں گی ان کی لذت کبھی پرانی نہیں ہوگی ان کی لذت کبھی اس کے لیے پرانی نہیں ہوگی کبھی اس کا دل تھکے گا نہیں تو یہ بہت بڑی بات یاد رکھنا ضروری ہے اس کو اکثر لوگ جنت کے بارے میں سنتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم تو بور ہو جائیں گے وہاں پہ تو نہ وہاں بڑھاپا ہے نہ وہاں موت ہے نہ وہاں بیماری ہے نہ وہاں بوریت ہے نہ وہاں دکھ ہے نہ خوف ہے نہ اس کے علاوہ کوئی آدمی کے لیے پریشانی ہے کوئی تکلیف کچھ نہیں وہاں پہ وہ لدی نہ وہ اصحاب جو لوگ ایمان لائے اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے فردوس کی جنت جنتیں فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کے سو درجات ہیں سب سے اوپر الفردوس ہے وہیں سے ساری نہریں شروع ہوتی ہیں جنت کی دودھ کی نہر شہد کی نہر پانی کی نہر ساری نہریں وہاں سے شراب کی نہر وہیں سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے جت الف خال پہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہ ٹرانسفر کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے تحول ہو کہ یہاں سے ہٹا کے ہم کو کہیں اور رکھو نہیں جمرا رہا یہاں پہ کبھی نہیں بولیں گے کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ ہم کبھی وہ چاہ نہیں کریں گے بولنا تو بہت دور کی بات ہے وہ کبھی اس بات کی چاہت نہیں کریں گے کہ جہن جنت سے ہم کو منتقل کیا جائے یہاں سے کہیں اور ہمارا ٹرانسفر ہو کبھی نہیں سوچیں اللہ نے اتنا ہی بتا کے بتا دیا اتنی اچھی جنت ہے کہ تم کبھی نہیں چاہو گے کہ جنت سے تم نکلو کبھی نہیں چاہے گا جنت سے تو ایشورت القاحت میں اللہ نے بات کہی ہے تو یہ جنت کے بارے میں باتیں ہیں جن کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے قال قال اللہ اللہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ تعالی جنتیوں سے کہے گا ان کو پکارے گا جنتو یا الجنت فیاکول لبئی وہ کہیں گے لبے حاضر ہیں کیا پرمان ہے فیاکول ہل ردیت اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو حل ردی سب کچھ نعمتیں جو بھی ہے راضی ہو تم خوش ہو کوئی شکایت تو نہیں کوئی کمی تو نہیں راضی ہو راضی ہو گئے جنت جنتی کہیں گے اے کیسے راضی نہیں ہوں گے مخلوق میں کسی کو نہیں دیا وہ ہم کو دیا تو کسی کو نہیں ملائے جنت کی نعمت کس کو ملی ہے مخلوق میں دونے کسی کو جو عطا نہیں کیا نے ہم کو آتا کیا ہم کیسے راضی نہیں ہے جو بندہ دنیا میں فقر و فاقے میں اللہ سے راضی تھا بیماری میں اللہ سے راضی تھا دنیا کی تکلیفوں میں اللہ سے راضی تھا راضیت مرضی. صبح شام جو بولتا تھا رضیت باللہ رب و دین و النبی. جو اللہ عورب ماننے پر راضی تھا کہ میرا رب جیسا چاہے بیمار کیا میرا رب ہو میرا مالک کیا انداز انا را جو ہم اللہ ہی کے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک ہم اللہ کی ملکیت ہی ہی ہم اللہ کے بندے ہیں ہم غلام ہیں اللہ ہمارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے کیا تمہارا اللہ پریشان کرا کر تم کو اللہ کی ہے تو ہم راضی اس بیمار نہیں کرتا تمہارا اللہ چاہے چھپا دے چاہے بیماری آئے ہمارا رب جو چاہے اس سے راضی ہے دنیا میں اس کی زندگی کا ریگولر ہے ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا اور بہت سارے, سارے تقریباً سارے علماء ہیں. رضا صبر سے اوپر کا مقام ہے صبر بس یہ ہے کہ آدمی شکایت نہ کرے گڑبڑ نہیں کرے مصیبت میں رضا صبر سے اوپر کا مقام ہے کہ آدمی راضی رہے ہیں. اس کے دل میں کوئی وزاحمت نہ ہو بلکہ اللہ کی پسند کو وہ خود پسند کرے چاہے مشقت میں ہو چاہے مصیبت میں ہو اللہ کے فیصلے پر راضی امن ربیم پلم ربا امن سقطہ ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوم ابتلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اللہ تعالی محبت کا معاملہ کرتا ہے اس سے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے ہل جزاحسان علت احسان بھلائے کا بندہ سے اور کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ سے راضی رہنا اللہ بھی سے راضی ہو جاتا ہے اس کی رضا بڑی چیز نہیں اللہ کی رضا بڑی چیز ہے اللہ کا بندے سے راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے من اللہ اکبر اللہ کا راضی ہونا بندے سے یہ بہت بڑی چیز ہے تو جو دنیا میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا تھا جنت میں راضی نہیں ہوگا ہو جنت تو ڈبل راضی ہوگا ہو ناراض ہونے کی بات کیا ہے ہاں جنتی ایکسپلین کریں گے اپنی سچویشن کو کہیں گے کہ اللہ کیسے راضی نہیں ہوں گے ہم لوگ تو نے اتنا ہم کو سب کچھ دے دیا کہ تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دی دیا ہے کہ یہ حدیث جملہ ہے اسی جنتی کو اپنے اپنی نعمتوں میں کمی کا احساس نہیں ہوگا دیکھو دوسروں کو کیا کہہ دیا میری کوئی جنت ایسا بھی ہوگا واپنے. ہر جنتی کو اس بات کا احساس ہوگا مجھے بہت ملا ہے کمی کا احساس بھی غم ہے نا. تو جنتیوں سے جب پوچھے سارے جنتیوں کا یہ حال ہے کچھ ایک طبقے والے اوپر والے نیچے والے نہیں جنتیوں کو احساس ہوگا کہیں گے اللہ کیسا راضی نہیں ہوں گے یعنی راضی کیونکہ تو نے ہم کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو اپنی مفلوک میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا تو ہر جنتی کا یہ احساس ہوگا مجھے وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا ہے فَيَقُولُ أَنَا کم افرم تاریخ اللہ کا میں تم کو ایک ایسی چیز عطا کرنے جا رہا ہوں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اس سے بھی بڑھ کے اس سے بھی ہے. يَا رَبِّ وَأَيُّ افضل ہے کالو یار <مِتَارِك> افرم داری فلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں اپنی رضا تمہارے لیے حلال کیے دے رہا ہوں اب اس کے بعد میں تم سے کبھی کبھی کبھی کبھی کبھی, کبھی،, کبھی،, کبھی،, کبھی ناراض نہیں ہوتا ہمیشہ اس لیے آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے بہت خوش ہے لیکن کب موڈ چینج ہو جائے اور فائر کر کے بول نہیں سکتے کمپنیوں میں کام کرنے والے ڈر میں رہتے ہیں کہ مالو نے کب بلایا آفس میں اور کہے اے لو؟ بولو you can go company سے تم کو نکالا جا رہا ہے ایسا کیسا میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں ہم جو ہے مطلب بہت سارے لوگوں کو کٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے Cost میں تم کو بھی کٹ کر دیا ہم لوگوں نے کب نمبر لگ جائے ارے اتنا کچھ تو تھے نا کل تو ملے تھے سلام دعا ہوئی ہمارے میں نے اتنا تمہارے لیے کھانا بنا کے لایا تھا سب کچھ کیا پارٹی میں بلایا تم کو ایسا میرے ساتھ کیوں کچھ نہیں کر سکتے اوپر سے ویو ٹو لیٹ یو گو آپ کو بیچنا پڑے گا آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو آدمی ہمیشہ ڈر میں لگتا ہے کب مالو نہیں میرا نمبر لگ جائے کب مالو میں کمپنی سے نکالا جائے جنت میں اللہ تعالی جنتیوں کے لیے کہے گا آپ اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں دنیا میں کیا ہوتا آدمی آج نہیں کی کیا صبح میں شام میں کوئی غلطی اس سے ہو جائے اللہ کو راضی کرنے والا کام بھی کرتا اور اسی دن میں آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا بھی کام کرتا ہے آدمی اس طرح سے غلطیوں اور نیتوں کے درمیان کروٹیں بدلتا رہتا ہے معلومات میں جانے کے بعد اللہ تعالی نعمتیں تو ادا کرے گا کھاؤ پیو موج مستی کرو یہاں پر کوئی فرائض تمہارے پر نہیں کوئی تکلیف नहीं نہیں کوئی ڈیمانڈ تم سے نہیں لیکن ساتھ ایک بہت بڑی چیز اللہ کا کرے گا اللہ فرمائے گا فلاں استا تو ابر فلاں استا تو ابد اس کے بعد تم کچھ بھی کرو گے اللہ تم سے ناراض نہیں کیونکہ بندہ ہر دن سوچتا کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے مجھ سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو وہ انڈر پریشر نہیں ہوں گے ہمیشہ جدر سے اسٹریس نہیں ہوگا کہ کہیں جا رہا غلط تو نہیں جا رہا ہوں کچھ کھا رہا غلط تو نہیں کھا رہا میں ہلا رہے کہ ہرا میں کچھ نہیں ہمیشہ تم کچھ بھی کرو گے اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا بہت بڑی نعمت ہوگی, جو میں جنتیوں کو ملے ہوگی. کو جنت میں جنت اللہ رب اہل جنت کے اونچے مراتب اللہ رب دیں کیونکہ آج دعوا سینٹر میں ڈیوٹی ہے تو جو مذفین عظیم بلائے ان کے لیے پارکنگ ہے تو آپ لوگ برائے کرم اگر کسی نے پارک کیا اندر گاڑی تو باہر لگا دیں اللہ ذائقہ دے شخر محترم اور آپ لوگوں کو بھی اور ابھی چائے پانی کا سرز انتظام آپ لوگوں کے لیے اور مغرب نماز کے فوری بعد ان شاء اللہ بھی دوبارہ اچھی سکالات ہوگا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کو جو نامی زائم اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ